آواز آ رہی ہے جی جی ایک ساتھی نے کوشچن کیا تھا کل کے حوالے سے کل جو میں نے بات کی تھی اسی کے حوالے سے کہ کوشچن یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر کتنا یقین انسان رکھے کوئی کام کرتا ہے چاہے ناممکن ہی کام ہو اللہ تعالیٰ تو ہر کام کو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام ممکن ناممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا اسباب کے کی اوپر کتنا یقین رکھنا چاہیے اسباب پہ کتنا یقین رکھنا چاہیے دیکھیں اسباب کا اختیار کرنا یہ شریعت کا مطلوب ہے اسباب کا اختیار کرنا ہر آدمی کی مختلف کیفیت ہوتی ہے کوئی آدمی کس طرح کا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں وہ اگر اسباب کو نہ بھی اختیار کریں تو ان کے دل میں ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن جو ہماری طرح کے کمزور لوگ ہیں ان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے ہماری طرح کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو اسباب اختیار کرنے چاہیے اسباب اختیار کریں لیکن یقین اس پہ نہ ہو اسباب کے اندر جو اثر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا ایسا نہیں ہے کہ اسباب بذات خود اثر رکھنے والے ہیں جیسے چھری جلا کاٹتی ہے لیکن اس کا کاٹنا اللہ کے حکم سے ہے جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا امر اٹھ جاتا ہے اس چیز سے تو وہاں پر چھری کاٹنا چھوڑ دیتی ہے آگ جلانے والی ہے لیکن جس وقت اللہ کا امر اس سے اٹھ جاتا ہے تو آگ جلاتی نہیں ہے جیسا کہ آپ سنتے رہے معدے ٹھیک ہے حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے لگے ذبح کرنے لگے تو چھری نے چلنا چھوڑ دیا اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا وہی آگ ہے جلانے والی ہے لیکن اللہ کا امر تو اس نے جلانا چھوڑ دیا تو ایسے ہی اسباب اختیار تو کرنے چاہیے لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے اسباب چھوڑنا جائز نہیں ہے کہ ہم اسباب چھوڑ دیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح بعض لوگ اس چیز کو کر دیتے ہیں کہ جی اسباب کو چھوڑ دیں اسباب کو چھوڑ دیں نہیں اسباب کو اختیار کریں یقین اس پہ نہ رکھیں یقین نہ رکھیں ایسے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو بیمار ہوتے ہیں ایک جیسی بیماری ہوتی ہے دو دوائی بھی ڈاکٹر ایک جیسی دیتا ہے لیکن ایک ٹھیک ہو جاتا ہے ایک مر جاتا ہے ایک ٹھیک ہو جاتا ہے ایک مر جاتا ہے دوائی وہی وہ ہے بیماری وہی ہے سب کچھ اسی طرح ہی ہے لیکن ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کا امر شامل تھا اس دوائی نے اثر کیا اور ایک میں اللہ تعالیٰ کا امر شامل نہیں تھا تو دوائی نے اثر نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں کہ اسباب کو اختیار کرے آدمی اور اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک ارابی آئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اونٹ کو باندھ کر توقل کروں یا ویسے ہی چھوڑ کے توقل کروں تو حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توقل کرو یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو پہلے کھلا چھوڑ دو بس جی میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں بس ٹھیک ہے جی اونٹ کہیں نہیں جائے گا پہلے اپنی طرف سے جتنا آپ کے اختیار میں اتنا آپ نے کرنا ہے باقی اس سے آگے کا کام جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے تو جس کو ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں ٹھیک ہے جی تو آج ہم اپنا شروع کرتے ہیں پھر چار رکو ہمارے ہو چکے ہیں سورے یونس کے اب پانچواں رکو شروع کرنے لگے اس کا خلاصہ پہلے سن لیجئے کیا خلاصہ کیا ہے وہی چیز میں آپ کو جو بتاتا رہا کہ مکی صورتوں کے اندر تین قسم کی باتیں تین قسم کے جو اساسی مضامین ہیں وہ بیان ہوں گے توحید رسالت اور آخرت مک, مکی صورتوں کے اندر خاص طور پہ ابھی تک آپ جتنے رکو دیکھ کے آئے اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی توحید رسالت اور آخرت ہی کے بارے میں کیا جا رہا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خطاب ہو رہا ہے بار بار خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے آگے یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک اس کا پس منظر سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبلیغ فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا درد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر آ جائے یہ کافر مشرق لوگ ہیں یہ اسلام قبول کر لیں اللہ تعالی کے اوپر توحید کے قائل ہو جائیں آخرت کے ماننے والے ہو جائیں میرے اوپر ایمان لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں رہتے تھے کہ ہر وقت ان کی فکر ہر وقت فکر رہتی تھی تو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اتنی فکر نہ کیجئے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال لیں ان کے لیے اس طرح یہاں پر بھی یہ بتایا جائے گا کہ آپ یہ اگر آپ کی تقزیب کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میں جو عمل کر رہا ہوں وہ میرے لیے ہے ٹھیک ہے جو جو کچھ میں کرتا ہوں تم اس سے بڑی ہو اور جو تم کرتے ہو ٹھیک ہے جو تم کرتے ہو میں اس سے بڑی ہوں جو میں کرتا ہوں تم اس سے بڑی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سارا کا سارا یہ چیز بتائی جائے گی پھر آگے یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ کافر مشرقین لوگ آپ کی بات سنتے تو ہیں بظاہر طور پہ بظاہر طور پہ بڑے کان لگا کے سنتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ یہ لوگ بہرے ہیں بہرے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حقیقی کان ہی سنتے نہیں تھے بظاہر سنتے تھے لیکن ان کے جو دل کے کان تھے یعنی جو دل سے کسی چیز, چیز کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنا یہ اس لحاظ سے بہرے ہو چکے ہیں آپ کو دیکھتے بھی ہیں بظاہر آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کی جو دل کی آنکھیں وہ کیا ہے اندھی ہیں تو یہ سارا کا سارا اس یہ آگئی چیز بتائی جائے گی پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتے کسی چیز ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے جو بھی انسان کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اسی لیے قیامت کے دن قیامت کے دن کوئی آدمی بھی اللہ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ہدایت نہیں تو ہم کیسے ہدایت قبول کر لیتے آپ ہی نے جب ہدایت نہیں دی تو ہم کیسے قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے اللہ کے سامنے کہ آپ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تھی تو ہم کیسے جیسے دنیا میں کہتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی جب اللہ تعالی ہی ہم نہیں چاہتے ہماری نمازیں کو نمازیں نہیں چاہتے تو پھر ہم کیوں نمازیں پڑھیں جا کے تو اس طریقے سے یہ ایک تو قیامت میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکے گا اور دنیا کی زندگی کیا ہے کچھ بھی نہیں مختصر سے زندگی جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے نا کہ دیکھو ٹھیک ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو یہ جی کیا یہ چھوٹی سی زندگی ہے جب انسان آخرت میں جائے گا تو سوچے گا کہ دنیا کی زندگی گزاری کتنی سی ہے تھوڑی سی چند سیکنڈ کی زندگی ایسے لگے گی جیسے کہ تھوڑی سی دیر تھوڑی سی دیر جو ہے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی کی زندگی سو سال کی زندگی بھی ہو 100 سال کی زندگی دنیا میں گزارے تو یہ قیامت کے دن کے مقابلے میں قیامت کے دن کے مقابلے میں تقریباً ڈھائی منٹ کی زندگی بنتی ہے سو سادہ زندگی بھی ہو تو ڈھائی منٹ کی تو ایسے ہی جب انسان دنیا سے ہو کر جائے گا تو وہ ہی سمجھے گا کہ میں تو تھوڑا سی زندگی گزار کے آیا تھا جیسے کہ بندہ باہر نکلتا ہے واپس آتا ہے مثلا دروازے سے میں باہر گیا واپس آ گیا تو ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے پہچانتے بھی ہوں گے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ لمبا عرصہ گزر جائے گا تو آدمی بھول جاتا ہے شکلیں چینج ہو جاتی ہیں انسان وہ کہتا ہے جی بڑا عرصہ ہو گیا تو ایسا بھی نہیں ہوگا تھوڑی سی دیر ہوگی ایسے ہی گزرے گا جیسے کہ دنیا میں تھوڑی سی زندگی رہے تھے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے تو وہ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہوں گے تو جو اللہ تعالی سے امید نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہم جو کفار کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کفار ہیں یہ ان کو جو ہم دھمکیاں دے ان کے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہوگا نا کچھ تو ہم آپ دکھا دیں گے یعنی آپ کے یعنی آپ کی زندگی ہی کے اندر کچھ علاقے کیونکہ حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کافی فتوحات ہو گئی تھی کافی زیادہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو بہت فتوحات ہوئی ہیں بہت زیادہ حضرت عمر رضعانہ کے زمانے میں بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت امیر معاویہ تو اس کے بعد بھی ہوئی ہیں تو جو کچھ ان کفار سے کہا گیا ہے کہ جو ان سے وعدے کیے گئے نا عذاب کے تمہیں دنیا کے اندر اس طریقے سے ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ تو ہم دکھائیں گے دنیا ہی کے اندر اور کچھ کیا ہوگا وہ تو اس کے بعد ہوگا تو دنیا کے اندر بھی عذاب کا وہ لیکن اگر یہ دنیا کے اندر تھوڑا بہت عذاب رکھ لیتے ہیں یا بچ بھی جاتے ہیں تو آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی ہے آخر قیامت کے دن یہ مشرقین ہمارے پاس ہی آئیں تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں ایک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے اللہ کو تو پتا ہے کیا انسان کیا کر رہا ہے اور ہر کوئی بھی امت کوئی بھی امت تھی تو اس کے پاس رسول آیا یعنی اللہ کا پیغام لینے دینے والا کہ اللہ کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ لانے والا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے ٹھیک ہے اور جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام رساں آ جاتا ہے یعنی پیغام دینے والا آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور کسی آدمی پر ظلم نہیں کیا جاتا ظلم نہیں کیا جائے گا اس, اس لیے ہر انسان کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت کی بات پہنچ جائے کسی نہ کسی طریقے سے اور وہ پہنچتی ہے مشرقین لوگ جو تھے یہ استحزا مذاق کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو تم لوگ جو باتیں کرتے ہو قیامت کی قیامت کی یہ کہ وعدہ ہے قیامت کا وہ کب پورا کب ہوگا تو اس طرح کی وہ بار بار آ کے سوال کیا کرتے تھے جس طرح تیسواں بھی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو کہ اما یہ کہ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان نبا اس بری خبر کے بارے میں تو یہ بار بار اسی قسم جان کے عمل کرنا مقصود نہیں تھا عمل کرنا مقصود نہیں آ کے وسی کہ مذاق کے لیے کہ اچھا جی وہ آپ قیامت کی باتیں کرتے ہیں تو قیامت کب آنی ہے ٹھیک ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے میں تو اپنے لیے نہ ذر رکھتا ہوں نہ نقل کی رکھتا ہوں ٹھیک ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالی مجھے پہنچانا چاہے اگر اللہ مجھے نفع پہنچانا چاہیں گے تو مجھے نفع پہنچے گا اگر اللہ ہی کی طرف سے کہیں گے اگر ضرور ہوگا تو مجھے ضرورت پہنچے گا تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ٹھیک ہے تو ہر امت کے لیے ایک مقرر مدت ہوا کرتی ہے مقرر مدت ہوا کرتی ہے جب وہ مدت آ جایا کرتی ہے تو وہ نہ تھوڑی سی موخر ہو سکتی ہے اور نہ وہ جلدی ہو سکتی ہے یعنی جس طرح آنا ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کو بتایا جائے گا اسی طرح آگے یہ بتایا جائے گا کہ اگر تمہارے اوپر عذاب سمجھو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت ٹھیک ہے تو پھر تم یہ جو ہے نا تم اس کو جو اگر تمہارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا یہ عذاب کو تم اتنی جلدی کہہ رہے ہو قیامت کا یہ عذاب کب آنا ہے قیامت کا دن آنا ہے تو کیا یہ اتنی ایسی چیز ہے کہ اس کو اتنی اشتیاق کے ساتھ اور اتنے شوق کے ساتھ طلب کیا جائے کیا یہ ایسی چیز ہے کہ تم عذاب کو بڑا بار پوچھتے ہو تو یہ کوئی ایسی چیز ہے ٹھیک ہے کہ مجرم لوگ اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ابھی لے عذاب لے آ تو کیا واقعی شوق والی چیز ہے کہ اتنا بندہ شوق کے ساتھ کہے کہ جی عذاب آ جائے ٹھیک ہے تو جب عذاب آ جائے گا ٹھیک ہے تو تب کیا تم قیامت کو مانو گے یعنی ابھی تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ابھی مان لو ابھی ایمان لا سکتے ہو جس وقت عذاب آئے گا اس وقت مانو گے ٹھیک ہے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اب مانا ٹھیک ہے اور تم اس کی جلدی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اب چکو پھر عذاب تم چکو عذاب کو ٹھیک ہے تو یہ جو اور کیا ان کو دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اسی کا ان کو بدلا دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا ایک خلاصہ تھا اب دیکھیے ابن کربو کا کرز کا ٹھیک جی ہے جی اچھا جی آیت ایٹین سے ترجمہ تو آیت نمبر ایٹین اینڈ سے یہ جی تو بہت پیچھے آپ چلے گئے کہیں یہ چلیں وہ دیکھ لیں یہ ان کی جو ہے میں تھوڑا سا یہ کر لیتا ہوں کہ یہ کہاں تک دوہرانا ہے کہاں تک دوہرانا ہے مجھے یہ بتا دیجیے کہاں تک دوہرانا ہے ترجمہ حفیظ بھائی بتا دیجیے پورا کا پورا دوہرا دوں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا پھر اس کو یہی تھا کہ ہم تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے کچھ آج کل کچھ کل ہو جائے اس طریقے سے یہ دو کے اینڈ تک اچھا اینڈ کے اینڈ تک ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اوپر سے دیکھیے ویا بدون امین دون اللہ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے وہ یا بدونا عبادت یعنی من دون اللہ سے کیا بولتے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کس کی عبادت کرتے ہیں آگے بات آ رہی ہے مالا یو روم ولا یون ان معبودوں کی یعنی ان من گھڑھت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو يزر مالا یزر جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ولا ین اور نہ کوئی ان کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ اور یہ کہتے ہیں ہفع اونا ان دوا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں یعنی کا کہتے تھے کہ بھائی یہ بت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے کل اب یہ کہا یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا آپ یعنی آپ کہیے ان سے اللہ اتنبی اون اللہ اتنبی کا مطلب ہے سوال کے اتنبی یعنی حمزہ استحفام ہے سوال کے لیے ہے ٹھیک ہے اتنبی اون اللہ بالا یا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو اتنب بن اللہ کہ کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بما یعنی اس چیز کے ساتھ لا یا علام ولا ولاف عرض جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ٹھیک ہے یعنی اللہ کے ہاں تو اللہ یہ لوگ سفارشی ہے ہی نہیں ہے تو گویا کہ تم اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو کہ یا اللہ یہ کیا ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو علم کے اندر تو کوئی بھی یہ جو بت ہے یہ تو تمہارے سفارشی کوئی نہیں ہے تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ یہ جو ہیں یہ سفارشی ہوں گے تو اطنب بھی اون اللہ کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے یا علامات ولا فل عرض نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ٹھیک ہے صبح نہ نہ پاک ہے وہ ذات یعنی پاک ہے سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک یعنی صبح اللہ پاک ہے کس چیز سے وط اور بلند ہے ام ما یو شون ان کی مشرق مشرقانہ باتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بک ہمارے کیا ہیں شفیع ہیں شفا سفارش کرنے والے ہیں تو اللہ ان سب سے بلند اور پاک ہے اللہ کے ہاں یہ بت ویرہ کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی یہ اتنی سی وہ تھی ٹھیک ہوگی اب چلیے ہم آ جاتے ہیں چوتھے رکو پانچواں رقو جو ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ آ گیا کا ان کا کا کہ مطلب تقسیب کرنا قصبہ تقزیب کرنا جھٹلانا ٹھیک ہے پھر لیملی میرے لیے میرا امل لی عملی میرے لیے میرا امر ولا کم املو کم ٹھیک ہے ام الو کم تمہارے لیے تمہارا عمل ٹھیک ہے یہ تو اس کا وہ ہو جائے گا آگے ہے ان تم بری اونا بری کا مطلب ہوگا نا بری ہے جی آپ بری ہیں یعنی آپ اس سے بری ہیں کہ آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے اس بارے میں ٹھیک ہے تو دیکھیں لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے تو یہ آپ ترجمہ وَإِن كَذَّبُوكَ وَإِن كَذَّبُوكَ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہیں جھتلائیں فَقُلْ تو, تو ان سے کہہ دو لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اَن تُم بَرِئُونَ مِمَّا مم آَعْمَلُ اَن تُم بَرِئُونَ مِمَّا مم آَعْمَلُ ٹھیک ہے جو کام میں کرتا ہوں مما پہلے کر رہا ہوں جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے ان تم بری اون یعنی اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے مما آلو جس جو کام میں کرتا ہوں وہ انا بری ام مما تا اور وہ انا اور میں بھی بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو یعنی تم, تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا میرا عمل مجھے فائدہ دے گا تمہارا عمل تمہیں نقصان دے گا اور اگر خدا نخواستہ کوئی میں ایسا کام کروں تو وہی تو ہر آدمی کو کیا کرتا ہے اس کا عمل فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے گناہ کرو گے اپنا نقصان کرو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ آ گئی آگے چلیے یس تمی سے مراد ہے کہ سننا اجتماع استماع سننا کے ساتھ یعنی استماع ٹھیک ہے کان غور سے غور سے سننا استماع آ جائے گا ٹھیک ہے سم سم کسے کہتے ہیں سما سما اسم یا سم جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اسم کہتے ہیں <laughs> بہرا بہرہ ٹھیک ہے ڈیف ڈیف جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سن نہیں سکتا تو بہرے کو کہتے ہیں سم ٹھیک ہے اسم جو ہوتی ہے وہ واحد ہو جائے گی نا اس کی سم جو جمع آ جائے گی ٹھیک ہے اس نے سم من بکمن تو سم کیا ہوتا ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے ڈیف جس کو کہا جاتا ہے اب دیکھیے ومین ہوم مئیتا میونا کا ومین اور ومین ہوں مئیتا مونا الکا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں میں علیحکا جو تمہاری باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں میس سمینا یعنی بظاہر طور پر لگتا ہے کہ کان لگا کر سن رہے ہیں ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے مگر کیا ہوتا ہے دل کیونکہ ان کا ظاہری بات ہے دل کیا ہے بہرا ہے ٹھیک ہے دل میں طلب نہیں ہے تو کیا ہوگا آگے اللہ کہتے ہیں افانتا تشم افانتا تشن و سم ولو کانو لا یاقلون تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے افانتا تشن و سما کیا تم بہروں کو سناؤ گے سم یہ جمع یہ کیا یہ جمع اس کی واحد کیا ہوتی ہے اسم حمزہ فوڈ اور میم اسم ٹھیک تو اس کی جمع کیا آگے سم تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے ولو کانو لا یا کلون چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں یعنی دل سے سنتے نہیں تھے دل سے نہیں وہ مانتے تھے کان سے سن لیا لیکن دل ان کا ماننے کو تیار نہیں تھا تو اللہ نے وہ کیا کہہ دیا ان کو بہرا ہی کہہ دیا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں نا کوئی بات ہم کرتے ہیں لیکن اس نے غور سے سنی نہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بہرو تم بہرے ہو یعنی بات کرتی ہے تو مطلب یہ کہ تم نے غور سے نہیں سنا غور سے کیوں نہیں سنا تو یہ مطلب ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا قرآن پاک کو محاورے سے سمجھیے قرآن پاک کے اندر جو محاورات آتے ہیں ان کو بھی سمجھے کہ جو جیسے کہ ہم جیسا عام زبان میں استعمال کرتے ہیں نا ایک آدمی سن رہا ہمیں پتہ ہوتا ہے سنتا ہے لیکن جب اس نے سنا اور عمل نہیں کیا کہتے ہیں یار تم نے یہ کام کر لیا وہ کہتا ہیں نہیں جی نہیں کیا تو کہتے تم ہو میں تمہیں کہا نہیں تھا تو عمل کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو یہ تھا اس کے اندر آگے چلیے ژ نظر کس نظر دیکھنا تو یون دیکھنے سے ہے ٹھیک ہے تہدی ہدایت سے ٹھیک ہے نا تحدی ہدایت وہی میں نے کہا تھا ہدایت المیا امیا کس کو کہتے ہیں اندروں کو اندھا ٹھیک ہے نا تو اندھا اس کو کیا کہیں گے تو یہ جمع ٹھیک ہے نا آما آما کسے کہتے ہیں مفرد ہوتا ہے آما آما کیا ہوتا ہے اندھا تو ام کیا آ جائے گا اس کی جمع ہے کہ اندھے ٹھیک ہے تو اب دیکھیے یہی بات آگے چل رہی ہے کیا تمین کا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں اف انتہ ٹھیک ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے بولو کانو لرون چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو یعنی ان کو کچھ بھی دیکھنے کا لا لاس یعنی وہ دل سے دل کی آنکھیں ان کی اندھی ہیں دل کی آنکھیں اندھی ہیں وہ سننے کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہدایت کو مان چکے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے لیکن کیا ہیں دیکھتے جانتے بوجھتے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہی بات ہے ان کو اندھا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہوتا یہ ایک بچہ ایک بچہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو با... کیا کہا جاتا ہے کہتے ہیں تمہارا باپ ہے تمہارا باپ ہے کیا مطلب ہے بچے کو نہیں پتا میرا باپ ہے پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے لیکن بچہ اس کا جو تقاضا تھا باپ ہونے کا جو ادب تھا اس پہ عمل نہیں کر رہا تو گویا کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو کہتے کیا کہتے ہیں تمہارا باپ ہے پتا ہے تمہیں تمہارا باپ ہے کہ یعنی تمہیں چاہیے کہ تم ادر سے بات کرو اپنے باپ کے ساتھ تو ایسے ہی ایک آدمی جو سنے ہدایت کو اور عمل نہ کرے تو گویا وہ کیا ہے بہرا ہی ہے اور ایک آدمی ہدایت کو دیکھے عمل نہ کرے تو گویا وہ کیا ہے اندھا ہی ہے کیونکہ اس نے جو سننے کا جو مقتض تھا یعنی کا جو تقاضا تھا یا دیکھنے کا تقاضا تھا کہ اس پر عمل کرنا اس پر عمل نہیں کیا اس لیے با محاورہ <تصفح> یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو کیا ہے گنگا ہے بہرا ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کی جو ہے ہوگی بات آگے پھر وہی ایک وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت نہیں دی تو پھر ان،, ان کا قصور کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہدایت ان کے اوپر جو بند کی گئی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بند کی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ وہ نہ ہوں کہ ہم نے دو راستے کیا کر دیے یعنی دکھا دی ہیں ہم نے دو راستے بتا دیے جانا چاہو اس پہ جاؤ جا اس پہ جاؤ تو جب وہ مہر لگائی جاتی ہے کہ اللہ ختم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر آخرت میں عذاب کیوں ہوگا کہ اللہ نہیں مہر لگائی ہوئی تھی تو مہر کیوں لگائی گئی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے لگائی گئی تھی جیسا اس کی مثال سن لیجئے مثال ٹھیک ہے ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے ایک بچہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کہتا ہے کہ بیٹے تجھے تو میں فیل کروں گا تجھے تو میں فیل کروں گا اس دفعہ تو, تو اس دفعہ فیل ہوگا بیٹا وہ اس شاگرد فیل ہو جاتا ہے وہ کہ وہ بعد میں اس کو وہ کہے کہ جی تو فیل کیوں ہو گیا تو وہ کہے کہ جی مجھے استاد صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹے تو, تو فیل ہوگا تو, تو فیل ہوگا تو میں جو مرضی کر لیتا استاد صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تو, تو فیل ہوگا تو کیوں استاد صاحب نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا اور میں تیرے کیا کروں گا? تجھے فیل کروں گا یعنی تیری حرکتیں ایسی ہیں کہ بغیر یہی ہے کہ تُو پرچا حل نہیں کر سکے گا تو, انہیں فیل ہونا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں ختم اللہ, علا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال نے خود کیا کی ہے اس کے اوپر انہوں نے جو امال کا سبب یہ ان کے امال اس کا سبب بنے موہر لگانے کا ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ چیز ہے آگے دیکھیں ان اللہ یز لناسا شعشک اللہ تو مخلوق لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا شعیح یعنی ذرا سا بھی نا تنوین آگی تنکیر کے لیے نکرہ جو ہے شعی سب اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں الناس انفسهم لیکن لوگ ولا کن لیکن لوگ ان پوسا کرتے ہیں اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں دیکھیں اللہ نے خود بتا دی اللہ نہیں ظلم کرتے یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آگے شروح یا شر میں نے بتا دیا تھا شر کسے کہتے ہیں یعنی وہ جمع ہونے سے مراد ہے یا شروع جمع کرنا ٹھیک ہے الم یل بسو لبیسا یل بسو ٹھیک ہے لبیس یل بس ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے رہنا یلبس سے مراد کیا ہوتا ہے رہنا تو یہی مراد ہوگا الم کا گویا کے الم کا ترجمہ کیا آ جائے گا گویا کے ٹھیک ہے نا لم یل بسو یہ اکٹھا ہو جائے گا الا ساتن کا مطلب ہے تھوڑی سی دیر جو ہوتی ہے تھوڑی سی دیر گھڑی ایک گھڑی ٹھیک ہے نہار سے مراد کیا ہوتا ہے دن نہار سے کیا مراد ہے دن ہے یتعارفون یتعارفون پہچاننا ٹھیک ہے تعارف جس کہتے ہیں نا تعارف ہونا پہچاننا جو ہوتا ہے خسرہ خسرہ کا مطلب ہے خسارے میں ہو جانا نقصان میں ہو جانا ٹھیک ہے اور باقی اگے وہی وہ ہیں ترجمہ باقی سب کا ترجمہ میں پہلے ان کا کرتا رہا ہوں اگے دیکھیے و یوم یحشرہم و یوم یحشرہم تو اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا ٹھیک ہے کلم یلبسو الا ساعۃ من النهار تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے نہ تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یت رفو نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے کد خصر الین بل قو اللہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا خسر الزین قد خصر الزین کے گھاٹے کا سودا کر لیا کن لوگوں نے اللزین وہ لوگ کز جنہوں نے جھٹلایا ٹھیک ہے کس کو بلقا اللہ اللہ سے جا ملنے کو وما کانو محتین اور جو راہ راست پر نہیں آئے وما کانو محتدین جو ہدایت پر نہیں آئے تو ان لوگوں نے کیا کر لیا گھاٹے کا سودا کر لیا کیوں گھاٹے کا سودا کر لیا ایک تو ہدایت پر نہیں آئے دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا انکار کیا کرتے تھے نا کیا ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ مکئی صورتوں کے مضامین جو بتائے تھے تین اس کو سامنے رکھیے گا ٹھیک ہے تو یہ اسی چیز کی وہ آ اب آگے جو بات چلنی ہے یہی چلنی ہے کہ جو میں نے مخلاصے میں جو بتا چکا تھا کہ بانس کو دنیا ہی کے اندر بتا دیا یعنی جو بانس تو جو نقصان ہوئے جو عذاب آئے کفار کے اوپر جو تکلیفیں پہنچی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بھی دیکھ لیں اور فتوحات ہو گئی مسلمانوں کی اور بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتوحات ہوئیں تو جو بعد میں ان کو کچھ مشرقین ویرہ کو یہ نقصان پہنچے وہ کچھ بعد میں بھی نقصان پہنچا تو یہ ایک سارا کا سارا ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اگر آپ نہیں بھی دیکھ سکے وہ تو آخر انہوں نے آنا تو ہماری طرف ہی ہے جب یہ ہماری طرف ہی آئیں گے تو تب ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیے اما اما کا مطلب ہوتا ہے کہ اما کا مطلب یا ٹھیک ہے نا یہ آئے گا حروف آتفا میں سے ٹھیک ہے نا حروف آتفا واؤ پا سما اما او ام لا بل کن ٹھیک ہے نا واؤ پا سما حتی اما او ام لا بل آتفا دس ہوتے ہیں یہ علم و کی بالکل آخری وہ ٹھیک ہے حروف آتیفا ٹھیک ہے حروف اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں او نتو کا یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں صورت ان کو آخر ہماری طرف ہی لوٹنا ہے ٹھیک ہے سم اللہ پھر شہید ان شہید یا فلون پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلیے ولی کل امتن ٹھیک ہے یہ اب ترجمہ سارا آگے وہی ہے اس لیے اس میں نہیں ولی کل رسول ٹھیک ہے ولی کل امتن رسول اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے ولیکل امتن رسول ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے فائزہ جا رسول جب پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے بین بالکش تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوگی آگے بھی آسان ہے وہ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے یعنی مذہب کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں متا ان کو تم اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے جو عذاب کا یہ وعدہ ہے نا وہ کب پورا ہوگا متا حاضل واد ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ان کن تم سادقین کا ترجمہ پہلے اگر تم سچے ہو تو وہ اللہ تعالی کا وعدہ جو ہے عذاب کا وہ کب پورا ہوگا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ عذاب جو آنا ہے جو کچھ بھی ہوگا نفع نقصان کا مالک وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں نفع پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نقصاناتے ہیں کوئی کوئی آدمی کے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے ساری کائنات مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ساری کائنات مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اس لیے آگے دیکھیے کل اے پیغمبر اسلم آپ کہہ دیجیے لا ام لیکلفسی ذرا نفا ٹھیک ہے لا املک لیکلفسی کہ میں تو اپنی ذات کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ نقصان پہنچانے کا لا املک لنفسی کہ کے میں تو نہیں اختیار رکھتا اپنی نفس کے لیے ضرور ولا نفع نقصان پہنچانے کا اور نہ کوئی نہ کوئی نفع پہنچانے کا الا ما شاء اللہ مگر جتنا اللہ چاہے ٹھیک ہے اجل لکول ام اجل ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے ان کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں یعنی پورا کا پورا جس وقت آتا ہے اور یہ آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے اس جگہ کے اوپر آپ کو افلاطون کا قصہ بھی سنایا تھا ایک ایک کسی بیان کے اندر افلاطون کے متعلق ٹھیک ہے افلاتون کا قصہ یاد ہے میں نے سنایا تھا مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ افلاطون نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بڑا بہت بڑا فلسفی تھا بہت بڑا فلسفی تھا اس کو پتا تھا کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے تو نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے موخر ہو سکتی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ میری موت کا بانی ہے میری موت کا بانی ہے تو میں موت کا علاج کر لوں گا نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے جب اس کو یعنی ب... اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہوا کہ ٹھیک چل... ہے اس کو بتا دیا گیا اس کو کہ موت فلام وقت آنی ہے اس نے کیا کیا کہ اپنے جیسے اس نے بہت سے بت بنا لی اپنے جیسے بالکل اپنی شکل کے تو اس نے سوچا کہ میری جیسے جب موت کا اہم وقت آئے گا تو میں بھی ان بتوں میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور جس وقت فرشتہ آئے گا تو میں بالکل خاموش کھڑا ہو جاؤں گا سانس روک کے کھڑا ہو جاؤں گا تو فرشتہ جب آئے گا تو دیکھے گا پندرہ بیس میری شکل کے بندے کھڑے ہوں گے بالکل تو وہ آ کے ٹٹولے گا کہ دیکھے گا کہ بھئی افلاتون حقیقی افلاتون کون سا اور باقی جو ہے بت کون سے ہیں تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ ٹٹولے گا اتنی دیر کے اندر وقت نکل جائے گا تو جب وقت نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پہلے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آ سکتی ہے تو اتنی سی دیر گزر جائے گی اور میں بچ جاؤں گا وہ اس کی اپنی اپل وہی فلسفی آنا ذہن تھے اس کے تو اب اس طرح اس نے یہ کام کر لیا جب کر لیا تو فرشتہ جس وقت موت کا آیا تو یہ جی اس کا ٹائم پہ جا کے یہ بھی کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تو فرشتہ آیا تو ف نے کہا تم نے تو کمال کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح افلاتون کون سا ہے اور اس افلاتون کے بت کون سے بہت کمال کر دیا اس نے لیکن ایک کمی رہ گی ایک کمی رہ گئی اسی وقت یہ بولا کہ کون سی کمی رہ گی اسی وقت ہی بولا کون سی کمی رہ گی تو فرشتے نے کہا یہی کمی رہ گئی یہی کمی رہ گی کہ ان کے اندر وہ بے جان ہے اور تو جاندار ہے کہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا یہی یہ کمی رہے گی وہ بے جان ہے اور تیرے اندر جان ہے اور تو بول پڑا اسی وقت اس کی جان نکالی گئی ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہے پوری کی پوری تو موت کا وقت ایسا ہے کہ نہ وقت سے پہلے آتا ہے نہ وقت کے ہم کہتے ہیں نا بے بڑا گیا بے وقت کوئی نہیں مارا جاتا یاد رکھیں اپنے وقت میں مارا جاتا ہے جو بھی مارا جاتا ہے بے وقت کوئی نہیں ہوتا ہر بندہ جو بھی مرے گا وہ اپنے وقت پہ مرتا ہے ٹھیک ہے کسی کی عمر تھوڑی ہے کسی کی زیادہ ہے وہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں آگے دیکھیے کل ارآ تم انتا کم بیاتن او نہارا ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آ جائے بیاتن رات کے وقت او نہارا یا دن کے وقت تو ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اور آئی تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت آ جائے ماضا یستاجل منہ المجر ماضا یستاجلو یستاجل کا مطلب ہے جلدی طلب کرنا ٹھیک ہے نا جلدی طلب کرنا مجرمون تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اس میں ن سی ایسی چیز ہے یستاجلومن المجرمون کہ جس کو یہ مجرم لوگ جلد طلب کر رہے ہیں کہ موت جب یعنی اگر اللہ کا عذاب آ جائے یہ بڑے شوق سے کہتے ہیں عذاب آ جائے آ جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کون سی ایسی بڑی شوق کی بات ہے کہ تم عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہو ٹھیک ہے اضاما وکا من تم بھی اصما کیا اضام وکا آ من تم بھی کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا آ من تب کو مانو تب اس کو مانو گے آل آنا آل آنا اب مانے وقت کن تم بھی تستا جلون حالانکہ تم ہی اس کی کیا کیا کرتے تھے جلدی مچایا کرتے تھے آل آنا اب وہ کرتے ہوئے کیا تھے تم ہی لوگ کیا تھے وقت کن تم بھی تستا تم ہی اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے تو یہ ایک وہ تھا سم مکیلا پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے غلط جنہوں نے ظلم کیا زو کو چکھو ہمیشہ کے چکو ہمیشہ چکھو حل تجھ زونا اللہ بن تم تقسیب ہل تجھ زونا اللہ بما کنتم تو کیا ہوگا تمہیں کسی اور چیز کا نہیں صرف اسی چیز کا دیا جائے گا جو تم کماتے رہے ہو ہل تجنا تمہیں نہیں بدلا دیا جائے صرف اس چیز کا جو کچھ تم کماتے رہے ہو آگے وب اون کا حق کن ہوا وستمب اونا کا یستمبنا سوال کرنے سے ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں حق ہوا کیا یہ آخرت کا عذاب باقی سچا ہے کن ہوا کیا یہ عذاب باقی سچا ہے ایپ ای ای ای کہہ دو میرے رب پرور دار کی کسم ای و رب بی یہ بھی ہم ناحب میں پڑیں گے ٹھیک ہے نا ای کسم دب آئے گا ای و رب بی ٹھیک ہے ناحب کے اندر ان شاء اللہ وہاں پر بھی آئے گا علم و کے اندر بھی آئے گا ای ٹھیک ہے ای تو آپ کہہ دیجیے میرے پروردیگار کی کسم یہ بالکل سچ ہے ماں تم بھیزین اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو یعنی یہ قیامت کا ذکر اس میں بیان کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء, اللہ انشاء اللہ پھر صف کے اندر سارے ساتھی آئے صف کے اندر کسی ساتھی نے چھٹی نہیں کرنے صف کے حوالے سے ٹھیک ہے اور کوئی گھبرائے نہیں کوئی بھی نہ گھبرائیں انشاءاللہ اس میں آئے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بخر الدعن الحمد اللہ العالمین